بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم ما يذكر عليكم تم حنيص عليكم بالمؤمنين رؤف الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حاقيا من سيدنا لوحا عليه والسلام كما ورد في سوره الاعراف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكننی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصحو لکم واعلم من الله ما لا تعلمون وقال عز وجل حق بن سيدنا صالح علیہ السلام كما ورد في نفس السوره فتو يَا قَوْمِ فقال أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي اب لَكُمْ کم رسالت تُحِبُّونَ وقال عز و نسہ واسک وکال سلات و سلام کماور سورہ فتح و اللہ انہوں وکال یا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ أَبْلَغْنَاكُمْ و رَبِّي تو لقم فكيف عاصى على قوم كافرين صدق الله العظيم وعن ابي رقيطه تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمتهم رواہ لما مسلمون رحمہ الله رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتا من لسانی افقہ قولی اللہم ربنا اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللہم اوفقنا لما تحب و تکبل من خیبل یا رب عالمین ارمین نووی کی حدیث نمبر سات پر گفتگو پچھلے جمعے میں بھی تھی اور چونکہ اس پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی اسی کو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں سورہ آراف میں جہاں انعظم بنا رسول کا تذکرہ ہے حضرت نوب حضرت صالح حضرت شعیب حضرت ہو بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ دعوت و تبریر جو ہے اس کی اصل روح کیا ہے وہ نصیحت ہے خیر خواہی ہے لوگوں کا بھلا چاہنا ان پر کوئی اپنی شخصیت کا روب جمانا نہیں ان پر کوئی اپنی علامیت کا کہ دھوس جمانا نہیں اپنے تقوا یا اپنے تدین کا روپ گانٹنا نہیں بلکہ خال ستن ان کی خیت خواہی ان کے اب بھلا چاہنے کے لیے جو ہے ان کو دعوت و تبدیل کی جائے چنانچہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا حضرت نور علیہ السلام نے جب دعوت شروع کی تھی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے زلالت انہوں نے جواب میں کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے کوئی دیوانگی مجھ پر تاریخ نہیں ہوئی ہے کوئی پاگل پر نہیں ہے کوئی میں بھولا بھٹکا ہوا آدمی نہیں ہوں بالاکن رسول رب العالمین میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا کرسول ہوں ابل جسالت رب بھی جسالات رب بھی میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں وہ اور دیکھو تمہارا خیر خواہ تمہارا مخلص ہوں تمہاری بھلائی چاہ وہ عالم اللہ مالا کالم اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے انکار کے نتیجے میں جو شامت آنے والی ہے وہ میں تو دیکھ رہا ہوں لہذا اسی دل کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی و مربانی جو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آئے گی اگر یہ اڑے رہے اپنے جو دل سوزی ہوتی تھی ظاہر بات ہے کہ اس کا مسل ہے ان کی دعوت و تبلیغ اس طرح حضرت کی قوم پر بھی جب وہ دعوت و تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور پھر عذاب الہی آ گیا اس کے بعد حضرت صاحب کے الفاظ آئے ہیں اسی سورہ آراف میں فتح اللہ عل تو انہوں نے پیٹھ موڑی ان کی چھوڑ کر اس قوم کو جس حال میں اب وہ آ گئے تھے اب کیا کرتے وقار یا قوم اب لگتوں کو مجھے سالت اور انہوں نے کہا دیکھو میری قوم کے لوگوں کو میں نے پہنچا دیا تو تمہیں اپنے رب کا پیغام وہ نشہ تو اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تمہاری بھلائی چاہیے لاکن لیکن تم اپنی خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تمہارے اندر تویز ہی ختم ہو گئی ہے کہ کون تمہارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ ہے تم اندر سے گویا کہ اندھے ہو چکے ہو تمہاری بصیرت باتمی وہ ظاہر ہو چکی تحبون کلات ناشقین تو یہ چاہیے کہ نصیحت کرنے والے خیر خواہ کا شکریہ ادا کیا جائے تمہارا معاملہ برکس رہا یہی حضرت شعیب کے الفاظ ہیں فتح و اللہ قوم لقد اب لگناک ربی تو جب اس قوم پر آصاب آ گیا تو انہوں نے وہاں سے پیٹ پھیری اور چلے گئے کسی اور مزدل کی طرف اور کہا انہوں نے کیا میری قوم کے لوگوں دیکھو میں نے ہم, ہم نے بلکہ یہاں پر جمع کا کر آیا ہے گویا کہ حضرت شعیب کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی اسی کام میں ان کے ساتھ شریک تھے جیسے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام اسی دعوت و تبریغ میں لگے ہوئے تھے جو ایمان لایا وہ آگے تبریح و دعوت کے اندر لگ گیا بلکہ اس زمن میں تو میں آخری مثال دیا کرتا ہوں جنوں کی جماعت وادی نخلہ میں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں تائف سے واپسی پر رات گزاری ہے وادی نخلہ جنوں کا گروہ وہاں سے گزار روکے ٹھٹکے سنا قرآن سنا، ہی مان لائے اور جاتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو تبدیلی شروع کر دی اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت پر نہ ہو. یہ ہے صحیح طرز کہ جس بات کو مانا ہے دوسروں تک پہنچاؤ لاسٹ خوش اِن حقبا چاروں نے تو پہنچا ساتھ میں پیغام جو تھے اور ہم نے تمہارے لیے حق خیر خائی تمہارا ادا کیا تھا قوم اب کیسے میں رنج کروں ان قوموں اس قوم کی حالت پر کہ جو جس نے کفر کیا ہے اب یہ رنج ہی کا انتہائی انداز ہے جو رنجیلگی ہے طبیعت کے قوم کی تباہی کیسے رنج پر لیکن یہ کہ رنج تھا بہرحال اس پہ جو حدیث ہم نے پڑھنی شروع کی تھی حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جواب الکلم جن کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اونتی تو جوام القلم مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے ادا کی ان میں سے یہ بھی ہے الدین اور نسیحا دین تو نام ہے خیرخائیں کا وفاداری کا نسخ خلوص کا اخلاص کا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی میں نے پچھلی برتباش کیا تھا کہ دین ایک حقیقت واحدہ ہے اس کو سمجھانے کے سو طریقے ہو سکتے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے بند ایک تو یہ کہ سمجھانے والے کے اعتبار سے اپنے اسلوب بدلتا ہے اپنا انداز بدلتا ہے بات ہوئی مختلف انداز میں مختلف پیاروں میں اور جنہیں سمجھانا ہے ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ذہنی ساخت مختلف ہوتی ایک بات اس انداز سے سمجھ میں نہیں آتی اس انداز سے سمجھ میں آ جاتی وہ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی فیصل آباد کا گھنٹا گھر آٹھ بازار ہیں یوز بازار سے جاؤ گے گھنٹا گھر سامنے موجود ہو تو اس گٹر تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ پہنچانے والے کی طرف سے نہیں کہ وہ اسلوب بدلے بار بار جو ہے ایک بات کو ایک ہی لفظ میں نہ دھو ہے بلکہ اس کو یہ کہ بدل بدل کر انداز سے لیکن وہ الدین و نسیہ دین جو ہے وہ کے نام ہے یہ بھی پورے دین کی تعبیر ہے پورے دین کی پوری دین کی تعلیمات اس ایک لفظ میں ہیں دین و نسیہ دین تو نام ہی کا ہے نسا کا ہے خیر خائی کا ہے دوسروں کی بھلائی چاہنے کا ہے وفاداری کا ہے اخلاص کا ہے یہ اصل تو دین. اب اس میں پھر پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ حضور کس کی وفاداری کس کی خیر خائی تو سب سے پہلے اللہ کی وفاداری اللہ کی وفاداری کا میں دو باتیں بیان کر چکا ہوں انفرادی سطح پر ان کے اس کے جن احکام پر عمل کرنا ممکن ہے چاہے مشکل کتنا بھی ہو دو لفظ مختلف ہے مشکل اور ممکن مشکل اور ناممکن مشکل کتنا بھی ہو ناممکن نہ ہو اس پر عمل کرنا ہو اولن تو یہ وفاداری ہے ورنہ بے وفائی ہے اور اس میں تفریح کر لیجائے کہ کچھ احکام سراخوں پر کچھ احکام پاؤ تلے بدترین وعید قرآن مجید میں جو آئی ہے وہ اس, اس کے لیے آئی افتو بنا جگا غازل تو کیا تم ہمارے کچھ ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ طرز عمر اختیار کریں گے سوائے اس کے کہ دنیا میں زلیل و خار کر دیے جائے اور آخرت میں پھر پیئر فار دی شوق آخرت میں شدید ترین عذاب میں جان دیے جائے۔ یہ فتوا ہے اللہ کا اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے تم عمرہ کرنے تو آئے ہو لیکن حرام کی کمائی سے کرنے آئے ہو ہو تمہاری داڑھیوں کے طول سے دھوکہ نہیں کھائے گا وہ تمہارے سجدوں کے نشان سے دھوکہ نہیں کھائے گا یا تم آپس میں ایک دوسرے کو جتنا چاہو دھوکہ دے لو تو پہلی بات ہاں جن پر ممکن ہی نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہو جائے گا ممکن ہی نہ ہو آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹے جب تک کہ نظام نہ بدلے قانون نہ بنے آج میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ سود سے بالکل بچ جاؤں سود کا سود کا دفان یا اس کا بخار یا اس کا دھواں ہے وہ تو اندر جائے گا لیکن براہ راست انوالو ہونا یہ میرا جرم اس کو تو میں چھوڑ سکتا ہوں نا اس اعتبار سے تو ایک کام تو یہ ہے کہ دین کے شریعت کے جن احکام پر عمل ممکن ہو چاہے کتنا ہی مشکل ہو ان پر عمل کیا جائے وفاداری کا بڑی انتقادہ یہ دوسرے یہ کہ جن احکام پر عمل ناممکن ہے ان پر عمل کرنے کے لیے اس نظام کو بدلا جائے اس کی جد و جہد کی جائے اگر اس کی آپ جدوجہد نہیں کر رہے تو آپ اللہ کے وفادار کہاں ہوئے آپ تو اللہ کے باغیوں کے وفادار ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ایک ایکٹو تعامل ہوتا ہے پیسو تعامل ہوتا ہے ایک, ایک ایکٹو رجسٹنس ہوتی ہے پیسو رجسٹنس ہوتی ہے تو پیسولی میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بش نے جملہ کہا تھا بش نے یا اس کا جو فورن منسٹر تھا پاون ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا ہمارے ہمارے جو بش صاحب ہیں بش صاحب ایک بش ہے ایک بش ہے دو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بش اینڈ بش اسے کہا تھا یو آرسٹ تو باد مجھے معلوم ہے حال ہی میں کہ یہ جملہ تو حضرت مسیح کا ہے علیہ صلاح و ہی از ناٹ ود می از اگینسٹ می وہ شخص جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے اگینسٹ ہے میرا دشمن ہے یا ساتھ دو یا جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ بیچ میں کوئی راستہ نہیں تو یہ ہے اللہ کی وفاداری دو لاسٹ پھر اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری میں ارض کر چکا ہوں اس پر میرا کتاب کیا اس کو ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے اس کو پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرنا جیسے کہ عمل کا حق ہے اسے دوسروں تک پہنچانا جیسے کہ اس کی تبلیغ کا حق ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کتابچہ موجود ہے پڑھیے میری جو بھی سن پینسٹھ کے بعد کی زندگی انیس سو پینسٹھ کے بعد سے آج تک کی جو زندگی ہے اس کا جو پہلا کام تھا وہ یہی کتابچہ تھا جو میں نے دو جموں میں تقریریں کی تھی مسجد خزرہ سمرآباد میں اور پھر کتاب کی شکن میں شاید تو اس کو پڑھ گیا پھر رسول کی وفاداری اس پر بھی الحمدللہ للہ میرا ایک کتاب کیا موجود ہے ایک آیت قرانی کے حوالے سے میں نے اس کو بیان کیا فرمایا گیا فل نزین آمنو رہی وزرو ہو وہ نسرو ہو تباؤ نور النزیم جو ہمارے نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی عزت کریں گے تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس بور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا وہی ہے فلاں پارے والے اس پر میرا کتاب چاہے جو میری ایک تقریب تھی کراچی کی ایک مسجد میں کی تھی میں نے پھر ٹیپ سے اتار کر شائع کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اب یہاں دیکھیے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خلوص اور اخلاص جڑ گئے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ ویسا بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے اور رسول کا فضل منسلے یہی تھا لہٰذا اس کی نصبت اسی کام کے لیے تو ہے نا انہوں نے کوئی مدد اپنی حکومت بنانے کے لیے تو نہیں کی تھی وہ تو جب مدینے میں بیٹھ گئے سے آپ تھے آپ سربراہ سلطنت تھے اس وقت کے خلیفہ وہی تھے نا اور کون تھے اس وقت بھی گھر میں فاقے تھے اس وقت بھی کئی کئی وقت جو ہے ان کے گھر میں چولہے میں آدمی جلتی تھی تو انہوں نے اپنی کوئی سلطنت اپنی حکومت بنانے کے لیے اپنی کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنایا ظاہر بات ہے کہ نو انسانی کا سب سے زیادہ باصلاحیت انسان وہ تو محمد تھے اس میں تو کچھ حکی نہیں سن اللہ علیہ سے انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں اور توانائیوں سے خود کیا حاصل کیا تو یہاں آ کر نصرت رسول کس کام کے لیے وہی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور وہ مارکا جاری ہے شتید اکار رہا ہے ازل سے تائروس چراغ مصطفی بھی سے شراد برہبی بلکہ اب ایک مرتبہ بہت یہ بھٹی بہت دیکھنے والی ہے بہت شرطو مت کے ساتھ دہیں گے بہت بڑی جنگ ہوگی پچھلی صدی کی دونوں عالمی جنگوں کو مات دے جائے گی اس میں بھی کروڑوں ان کروڑوں انسان ختم ہوئے تھے اب بھی کروڑوں قتل ہو گئے اور زیادہ دور نہیں اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا بالکل تیار ہو رہا اس مارکے میں بھی آپ بیٹھے نہیں اس میں حصہ لے رہے اللہ کے دین کی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک تو ہو جائے رسول کی نفرت کہ دین کو قائم کرنا اور ہو نہ ہے وہ ہو کر رہے جیسے اس وقت ہو کر رہا اب جس نے اس اپنا حصہ لے لیا لے لیا وہ اس ہو گیا جو محروم رہ گیا رہ گیا آج بھی وہی ہے کہ ہوگا لازم خبر دی ہے حضور نے قیامت سے پہلے کل روئے پر خلافت علام حاجن النبوت کا نظام قائم ہوگا اب اس میں جو لوگ حصہ اپنا ڈالیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے جو اپنے دلدوں میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی گزار دیں گے اسی طریقے سے وہی معاش کی بھاگ دوڑ اور وہی صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کا معاملہ اس کا فکر اپنے بچوں کا بھی دنیا بھی مستقبل پیش نظر ہے دینی مستقبل یا اخروی مستقبل تو کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں وہ محروم رہ جائیں لیکن ہونا ہے یہ جس کی خبر علامہ اقبال دے گئے ہیں ساٹھ سال پہلے دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پاور دیے مومن کے بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تفصیب میں جانے کا موقع نہیں تو لاہ والے کتاب ہی والے رسول ہی اب آگے چلیے بولے امت مسلمت اور, اور خیر خواہی اور بھلائی چاہنا مسلمانوں کے ام، امرا، امرا سے مراد امیر یہ دولت مند نہیں جو ان کے امام تھے لیڈر یا حاکم ان کی خیر خواہی یا کوئی جماعت ہے آپ اس میں شریک ہے تو اس کی امیر کی خیر خائی تو اما جو ہے وہ اس میں لفظ عام کر اور عام مسلمانوں کی خیر خائی اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے بہت باریک بات ائینما کو پہلے کیوں لائے عوام کو بعد میں کیوں کیا کی بھلائی کروڑوں کا بھلا ہو جائے گا عوام کی بھلائی سے انہیں کا صرف ہوگا جس تک کہ آپ کر سکے اور جس تک کوئی بات پہنچا سکے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم سے تو ایک مرد سے جو ہے سمرتا ہے تہذیب سے اور ایک لڑکی کی تعلیم سے تو ایک خاندان سمرتا ہے اسی طرح اگر کوئی یہیں پر امام ہے صاحب المر ہے اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک غلطی یا کوتاہی لاکھوں انسانوں پر اس کے اثرات پڑیں گے منفی اثرات اور اس کی ایک بھلائی ایک نیکی اس کی برکات لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچے گی لہٰذا امت المسلمین کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا عامتہم آخر میں اچھا اب یہ کیا ہے اماموں کی نسخ و خیر خائی کے تقاضے کیا ہیں پہلے وہ بات پھر دوبارہ دل امام سے مراد ٹھیک ہے مسجد کا امام بھی امام ہے لیکن آج ہمارے ہاں جو پوزیشن رہ گئی ہے بیچارے مسجد کے امام کی وہ آپ کو معلوم ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے درکت کے امام اصل امام تو وہ ہے جو ایوان حکومت میں بیٹھے ہیں وہ مرکزی ہو یا صوبائی ہو یا آپ کے ہاں کسی ضلعی حکومت ہو اصل امام تو وہ ہے پھر یہ کہ جماعتیں ہیں تحریکیں ہیں ان کے امام ہیں ان کے عمرات ہیں اور پھر یہ کہ ہر گھر میں جو اس گھر کا جو ہیڈ ہے وہ ابھی ہے وہاں رائن کل مسود تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کے مالند ہے اور وہ ذمہ دار ہے ان بھیڑوں بکریوں کا جو اس کے چارج میں لی گئی صبح کو لے کر جایا کرتے تھے نا بچپن میں ہمیں یاد ہے بکری پالی ہوئی ہے وہ آیا ہے ایک چرواہا وہ لے گیا ہے شام کو لے کر آتا ہے شام کو واپس لا دے گا وہ بکریبل اسی لیے فرمایا کلو کم رائن و کلو کو مسور اس سے باس پوس کی جائے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو اما ہیں ائما وہ جو اس کو یعنی پھیلا دیجیے گھر کا امام ہیڈ آف دی فیملی جماعت کا امام اس کا امیر حکومت کا امام جس جو برسر حکومت ہے جماعتوں اور تحریکوں کے جو امرا ہے پہلی بات ان کے حق کا ان کی نفس خیر خائی کا تقاضا کیا ہے اطاعت فی المعروف ان کی اطاعت کی جائے معروف میں منکر میں نہیں معصیت میں نہیں معروف جو بھی بھلا حکم دے جو شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی شخص فرض کیجیے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال یہ نہیں کہ جس کی ہلت ثابت نہیں وہ حرام ہے نہیں اسی طرح معروف میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی چاہے قرآن و سنت کے پر ببنی نہیں ہے حکم لیکن قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے تو بھی معروف میں آ جائے گا تو اتار فی المعروف اپنے اما کی یہ ان کا پہلا حق ہے دوسرا عدم تنازع دھرڑنا نہیں ان سے کھینچ تان کرنا یہ نہیں کرنا ان کی بھلائی چاہیے اور خاص طور پر سائی مشورہ دینا سائی مشورہ جو ہے یہ بہترین خیر خائی ہوتی ہے امرا کی ائما کی حکمرانوں کی یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مل معروف ہوں. لیکن ساتھ ہی تنقید بھی لیکن وہ بھی خیر خواہانہ تنقید اس کی بھلائی کے لیے تنقید کر رہا ہوں اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا اس کے اوپر اپنی فوقیت جمانے کے لیے نہیں کر رہا اس کی بھلائی کے لیے یہ تنقید جو ہے یہ مثبت ہے تعمیری ہے اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہو اس کا دل گواہی دے جائے گا یہ شخص کس نیت سے تنقید کر رہا ہے دل راب دل رہیست دل کو دل سے ایک راستہ ہوتا ہے چاہے زبان سے بات نہیں نکلی ہے لیکن میرے دل میں وہ بات آ جو آپ کے دل میں ہے آج تو دنیا میں مانا جاتا ایکسٹرا سینسری پرسپشن یہ سی یہ صرف ہمارے پانچ ہوا سے خمساہ جو گرنے جاتے ہیں وہ وہی نہیں ہے یہ آنکھیں اور کان اور یہ سونگنا اور چکھنا اور چھونا یہ تو سنسری آرگنس ہمارے ہیں لیکن ایکسٹرا سینسری پرسیپشن آج پوری دنیا میں مسلم ہے دل گا بدل رہی اس تو اس حوالے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے اس لیے کہ آج کی دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے جمہوری تماشا جو ہے جمہوری تماشا اس میں در حقیقت تنازع ہوتا تم ہٹو ہم آئیں گے یہ خالص غیر اسلامی ہاں سے مطالبہ کرو خلاف اسلام چیزیں ختم کرو اسلام کے جو ہے آم نافذ کرو یہ ٹھیک ہے کرو لیکن یہ کہ تم ہٹو ہم آئیں گے یہ مغربی جمہوریت کی روح ہے آ کے علم میں ہوگا کیسی کیسی تنقیدیں خلفائے راشدین برداشت کرتے تھے سلمان فارسی درویش جس کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا سلمان اور منا اہل بیگ وہ ایک پھٹی پرانی سی چادر لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں حضرت عمر خطبہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں لاسم آو لاتا نہ سنیں گے نہ مانیں گے کیوں بھائی کیا ہوا یہ نہیں کہا بیٹ دوگ. نہیں کیا بات ہے سلمان آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے یمنی چادریں جو مالی غنیمت میں آئی تھی اور ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ان میں سے ملا ہے ان سے کرتا نہیں بنتا اور آپ میں سے ہیں بھی طویل بلقامت انسان یہ کرتا کیسے بن گیا آپ دیر سم تھنگ رانگ کوئی ویالت ہوئی اس سے نہیں ہوئے یعنی کہ آپ میرا انفرادی معاملہ ہے یہ میرا نجی معاملہ ہے بیٹے سے اللہ اللہ اللہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا اب ہم سنیں گے بھی یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت یہاں وہ رسا کشی نہیں کہ جیسے ہی حکومت بنی اپ اپوزیشن نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی ہے جس شکل میں بھی ہو جھوٹے الزامات لگاؤ جھوٹے پر کرو طوفان کھڑے کر دو جو بھی کرو ان کی تو ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی ہے یہ تو سب سے زیادہ بدقسمتی ہماری ہے ورنہ مغرب کی ڈیموکریسی میں بھی ایسا نہیں ہے وہاں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے تنقیدیں کرتی ہے لیکن یہ کہ وہ تسلیم کر لیتی ہے ٹھیک ہے پانچ سال کے لیے انتخاب ہو گیا اب یہ انتخاب رہے گا اس میں جو بھی امپرومنٹ ہم کروا سکے کروائیں گے جہاں کسی غلط رجحان کو رکوا سکے گے رکوائیں گے لیکن یہ نہیں کہ ان کے خلاف طوفان کھڑے کر دیے جائیں جھوٹ کے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کے جو ہے تمار باندھ دیے جائیں اور ان کو جو ہے خطاء سے زلیل کر کے اور ان کی توہین کر کے اس کو جو ہے مورلائز کیا جائے گا یہ نہیں ٹھیک ہے نا پانچ سال کے لیے یہ ہے اب ان کی بات ہم نے کر کرنی اب وہ ہو جائے گا قرآن مجید کی روح سے سموتاعت سل اب معروف کے اندر حکمر یہ جو ہے چار میں نے باتیں آپ کے سامنے کی گنوائی یہ ائمہ کا ایک حق ہے اطاعت سل ادم تناسو سائی مشورہ دینا خلوص کے ساتھ نیکلیتی کے ساتھ بہترین رائے دینا یہ نہ ہو کہ میں اسے اچھی بات بتا دوں گا یہ اگر کر, کر گزرا تو اس کی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی تو اسے تو بھٹکنے دو جتنا بھٹکے گا اتنا ہی بدنام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا اتنا ہی اسے ڈی تھرون کرنے کا جو ہے ہمارے پاس جواز پیدا ہو جائے اور مثبت خیر خواہانہ تنقید البتہ اس میں ایک معاملہ آتا ہے اگر حکمران شریعت کے خلاف حکم دے یا حکمران ظالم ہو فاسق ہو فاجر ہو چاہے وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں رہے لیکن طرز عمل میں ظلم ہے استبداد ہے طرز عمل کے اندر جو ہے اور اپنی ذات میں فسق و فجور ہے ظاہر بات ہے کہ عمرہ کا فسک و فجور جو ہے اس کے تو اثرات عوام تک پہنچیں گے دین ملوک یہ پرانی کہاوت ہے لوگ اپنے بادشاہوں کے انداز اختیار کر لیتے ہیں پیروی کرتے ہیں آج بھی یہ بات ہے اپنے لیڈروں کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں اور لیڈر کا فزق و فجور کروڑوں کے لیے جواز بن جاتا ہے فسک و فجور کا ہمارے بڑے بڑے لیڈر داڑی تھے آج داڑی منڈانے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے محمد علی جناح کی تو داڑھی نہیں تھی علامہ اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی نہیں یہ ہمارے لیے دلیل نہیں نہ محمد علی جناح نہ علامہ اقبال ہمارے لیے ایک ہی ساتھ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ ابدی اسوا ان کا ہے ہاں محمد علی جناح نے قوم کی بھلائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے اقبال نے قوم کی نظری فکری رہنمائی کے لیے جو کیا اس کی قدرداری کی یہ بھی نہیں ہے کہ ہول سیل ریجیکشن اور ہول سیل ایکسیپٹنس ایک آدمی سے محبت ہے تو اس کی ہر بری چیز سے بھی غزل بسر اور ایک سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات کو جو ہے وہ بھی نظر انداز کر دینا یہ نہیں کا تقاضہ کو تو اب اگر کوئی اف حکمران ایسے ہو تو ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی جدوجہد بھی ان کے حقوق میں بھی ہے عوام کے حقوق میں بھی ہے یہاں دونوں حق جمع ہو جائیں اب اس کو بدلنے کی شو شکل کیا ہو پچھلے زمانے میں سوائے مسلح بغاوت کے کوئی راستہ نہیں تھا اور مسلح بغاوت میں بارہ مسلمان ہے آخر ہے تو کلمہ گو اور چاہے فاصق ہے فاجر کافر تو نہیں ہے وہ اپنے محل کی چار دیواری میں جو کچھ کرتا ہے رنگنگیاں مناتا ہے مناتا ہے لیکن یہ اس کا حکم تو نہیں دے رہا اس کو ناسز تو نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے خون خرابہ نہ ہو جائے لہذا وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی زبان سے سمجھاؤ جاؤ ان کے پاس تنقید کرو اگر کسی کو وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے غائبات کہ حکمرانوں بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے آج بھی آپ مشرف تک پہنچ سکتے ہیں آپ خطوط پر خطوط لکھے جائیے ان کو پہنچیں گے نہیں ان کا جو نچلا سٹاف ہے وہ اٹھا کے ردی میں پھینک گا گے بہت کرم کریں گے تو آپ کو اکنالجمنٹ دے دیں گے میں نے ایک خط لکھا تھا بڑا طویل انیس سو بیاسی میں جلد جاؤ رقم مجھے اکنالجمنٹ تو مل تھی لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں تو اس حوالے حب... بلکہ مجھے مغالتا لگاجمنٹ اکنالیجمنٹ ڈیو کے ساتھ میں نے بھیجا تھا وہ اس کی واپس مجھے رسید جو آتی ہے اکنالجمنٹ ڈیو کی وہ تو آگے دستخط نہیں تھا کسی کے ہم نے رسول کی ہے بہرحال اس صورت میں معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا اسی لیے آپ کس سے سنتے ہیں فلاں خلیفہ ہارون رشید فلاں صاحب نے نصیحت کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ٹھیک ہے یہ ہوتا تھا آخر ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنے والوں کی قدر بھی ہو جاتی ہے لیکن وہی ہارون رشید اگر کسی وقت مزاج شہانہ جو ہے اس کا کوئی اور رنگ ہے تو اسی وقت جنگلات کو حکم دے گا گردن اڑا دے گا لہذا اکثر واقعات میں آتا ہے کہ فلانا بزرگ نے جب نصیحت اور خیرخائی کے لیے تنقید شروع کی تو پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اچھی طرح کہ ایسا نہ ہو میری گردن فوراً اڑا دی جائے اور میرا ستل کھل جائے اور میں جو ہے میرے کپڑے جو ہے آس پاس خراب ہو جائے اس لیے کہ وہ تو پھر وہاں دیر نہیں لگتی تھی وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی کورٹس کے اندر جاؤ یہ کرو کوئی ہیویس کورپس کیوں کی جا سکتی ہے کوئی جو ہے خام کی نظر بندی کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں کچھ وہ تو بادشاہ مزاج شاہ نا ان کو تو تاب نہیں ہوتے لیکن کبھی خیر بھی ہو جاتا تھا ایسے بھی لوگ تھے جو بھلی بات سنتے تھے اور بھلی بات کہنے والوں کی قدر بھی کرتے تھے لیکن یہ سب ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا یہ ان کا سبجیکٹیو معاملہ تھا کوئی نظام نہیں تھا آج کی دنیا میں خوش قسمتی سے وہ نظام جو برا نظام تھا اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے اس لیے کہ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں شر محس کا وجود ہی نہیں ہے بڑے سے بڑے شرم میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا موجود ہوتا ہے ورنہ شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جیسے آپ کو معلوم ہے آکاش بیل جو درخت درخ کے اوپر چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر چڑھنے کا خود کوئی امکان نہیں ہے وہ تو درخت کے اوپر چڑھے گی اسی طرح حق اور خیر کا کوئی ایک چھما لے کر ہی باطل اس کے اوپر اپنی دکان سے جا سکتا ہے محض شرم دنیا میں نہیں ہوتی کوئی نہیں تو جدید نظام میں بھی خوبیاں بھی اب وہ خوبی کیا ہے جس کو آج آپ کہتے ہیں رائٹس آف سیلف ایکسپریشن رائٹس آف ایکسپریشن رائٹس آف آرگنائزیشن آپ بات کہنے میں آزاد کہیں آزاد پریس اسے پھیلائے بھی نہ چاہیں یہ جو ہے آج کے نظام میں یہ خوبی ہے ماننا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی میں نے ذکر کیا تھا ایک انتخاب ہوا ہے ایک صاحب آرام سے واک آؤٹ کر جاتے وائٹ ہاؤس سے دوسرے داخل ہو جاتے یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے یہ اس دنیا کے اندر واقعی تک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیٹیکل نظام کے اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا نے اس جدید تہذیب میں بہت ترقی ہوئی گورننس کے طریقے انسٹیوشن آف دی اسٹیٹ ان کی علیحدہ علیحدہ ان کے اپنے اپنے حدود کار یہ ہوا جیسے اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں چاہے وہ لولی لگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے لیکن ہمیں بات کرنے کا حق تو حاصل ہے دا. یہ دوسری بات ہے کہ میری بات کو اخبار اہمیت نہیں دیں گے کوئی سیاسی لیڈر کی چھوٹی سی بات اسے اہمیت دے دیں گے اسے بیان کر دیں گے یہ ان کا معاملہ ہے حکومت یا کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں پابندیاں وہ سینٹر بھی لگاتے بھی ہیں عام حالات بھی تو یہ جو ہے ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف آرگنائزیشن ایسوسیشن یہ عہد حاضر کے دو عمدہ چیزوں میں سے ان کے تحت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پر امن طریقے سے لوگوں کو ظالم بادشاہوں ظالم حکمرانوں سے فاصل و فالی حکمرانوں سے نجات دلا سکتے اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کے سامنے پانچواں حق رکھا ہے نسخ و خیر خواہ کا تقاضا اور یہ نسخ و خائی خیرخواہ اس حکمرانوں کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں دونوں چیزیں جمع ہو عوام کو ان کو ظلم اور استقبال سے نجات دلانا اور معاشرے کو ان کے فسق و فجور کے اثرات سے بچانا اس کے لیے یہ نہیں کہ حب اقتدار میں آپ میدان میں آئے یہاں معاملہ سارا جو ہے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ یاد ہوگا انالو بنی یاد امال کا دار وزار نیتوں پر یہ نہیں کہ تم ہٹو میں, میں آؤں گا میں بناؤں گا میں چلاؤں گا نہیں ہمیں بھائی دین چاہیے ہمیں اسلام چاہیے ہمیں, چاہیے ہمیں شریعت چاہیے حکومت نہیں چاہیے جیسے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے مختلف جماعتیں کہ فلاں جو ہے انہیں اسلام نہیں چاہیے اسلام آباد چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کی جو ہماری پالیٹکس ہے اس کا مین معاملہ ہے پاور پولیٹکس اس کو کہتے ہی ہے پاور پولیٹکس تو میں نے وہ بات آپ کی وہ یہ ہے کہ پر عمل طریقے پر ظالم مستبد فاسق اور فاجر حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا جو آج کا ایک طریقہ جو ہے جو کہ آج معروف ہے اور ہمیں اس کا ملا ہوا یہ سعودی عرب میں نہیں ہے وہاں جماعت بنا ہی نہیں سکتے یوناٹیڈ ابیر میں نہیں ہے کیونکہ جماعت نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اسلام ہمارے جہاں بھی ہے ہمارے یہاں ملک ہیں جن میں کہ یہ ایسوسی ایشن کی یہ صلاحیت اور یہ موجود ہے ایکسپریشن کی آزادی موجود ہے چنانچہ انڈونیشیا میں بھی ہے ملیشیا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں ہے پاکستان میں ہے اللہ کے سز و کرم سے ترکی میں ہے اگرچہ وہ انتہائی سیکولر ملک ہے لیکن یہ پہلو تو ان کے ہاں موجود ہے تو یہ جو ہے آئ کے حقوق میں نے گنوائے اطاعت فی المعروف عدم تنازع یہ نہیں کہ تم ہٹو تم سے چھین کر اقتدار ہم لیں گے یہ تنازع کا لفظ جو آتا ہے عربی حقیقت چھینا جھپٹی کے لیے آتا ہے اور نزا کہتے ہیں کھینچنے کو تنازو وہ کھینچ رہا تم کھینچ رہے ہو جو ٹگ آف وار کہلاتی تھی جو رسا کشی کہ ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے ادھر سے دوسری ٹیم کھینچ رہی ہے اب کون سی کھینچ کر لے جائے گی وہ جیت جائے گی یہ احترام اور سائی مشورہ خیر خاہی کے تحت اور خیر خانہ تنقید اور نمبر پانچ میں نے گنوایا جس میں کہ اما کے اور عوام کے حقوق دونوں شامل ہو جاتے ہیں کہ حکمران اور اما اگر ظالم ہو اگر غاسم ہو اگر مستبد ہو اگر فاسق کو فاجر ہو تو ان کو بدلنے کی کوشش اس لیے نہیں کہ اپنا اقتدار مطلوب ہے بلکہ اس میں بھی ان کی بھی خیر خواہ ہے ظاہر بات ہے کسی دولت مند کے پاس دولت ہے اور اخلاق و کردار نہیں ہے تو یہ دولت اس کے حق میں زحمت بن جائے ایجاشیاں کرے گا بدماشیاں کرے گا یہ دولت نعمت نہیں رہے گی یہ اس کے حق میں بھی زحمت ہے تو اقتدار جو ہے اس غلط شخص کے حق میں بھی زحمت ہے اس کے لیے بھی نقصان دے اس کے لیے بھی غلط رساں ہے اس سے اس کو چھٹکارا دلانا یہ اس کا گویا کہ خیر خائی کے تقاضا اور عوام کو اس سے نجات دلانا اب آئیے عوام کے لیے نسخ خیر خائی ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیے ہیں یہ ادا کرنے ہیں ہر حال یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلمسلم ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں یہ عوامیت جو ہے نا عمومیت ذہن میں رکھی ہے اسی سے نفذ عموم ہے علیہ جب ملاقات و سلام کرے اور سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں چھوٹے بڑوں کو سلام کریں آنے والا پہلے سے جو محفل میں موجود ہے ان کو سلام کریں سوار پیدل کو سلام کریں مختلف چیزیں ہیں انداز ہیں مختلف لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبقت کی جائے اتنا ہی ثواب زیادہ مل جائے وہ یوجیب ہو اگر وہ دعوت دے کہ آپ میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ تو اس کو قبول کرے اللہ یہ کہ کوئی عذر ہے کوئی معذوری ہے کوئی مجبوری ہے مدد کر لے لیکن یہ کہ یہ حق ہے غریب ہے ٹھیک ہے معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو رغل غذائیں نہیں کھلا سکتا کوئی دال روٹی ہی پیش کرے گا بہرحال ہے مجھے تو واقعہ یاد آ گیا ہے میری اہلیہ کے ایک چچا تھے بہت درویش منش انسان تھے ویسے وہ نہ مولوی تھے نہ وہ صوفی تھے لیکن حد تک درویش مزاج کے آدمی بہت نیک آدمی تھے انہوں نے وہ ایک اچھے پوسٹ پر تھے سپرنٹینڈنٹ ٹائپ جو ہے کسی محکمے میں اپنے چپنا سے کہا دن کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کر دو وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ان کے یہاں میں افطار کروں گا ملے گا وہاں گیا تو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہا کوئی آمد نہیں کوئی کھانا نہیں چنا گیا کوئی شہر نہیں کوئی افطاری نہیں آئی آخر میں جب وہ آزاد ہوئی کھجور نکالی جیب میں سے اس کو دو ٹکڑے کی آدھی خود آدھی ہے جیدی باہر اور یہ حدیث میں تمارتے تمارتے خجور کے ٹکڑے پر بھی افطار کرانا جائے یہ ہے اور یہ کہ بعض اوقات جہاں پانی نہایت کامیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اندر مہیا کر دیا جائے کے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے کسی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آپ تو خود تو بہت افطار کرتے ہو شربتیں ہوں افزا سے اور کسی کو سادہ پانی سے کروائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرال یہ تو جب دعوت نے بلائے تو آئے ہو آتا جب چھینک آئے تو پھر اس کو غیر مقل یہ کہنا جو ہے یہ حق ہے اس کا اس کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے چھینک ظاہر بات ہے نتیجہ ہے ناک کے اندر کوئی اریٹیشن ہوئی ہے یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ رحم کرنا اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے بارک اللہ یہ کیا الفاظ میں یہ رحم اللہ یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے بہ یو تو ہوں اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی اس, کا، اس کی عیادت کرے جَنَازَتَهُ ماتا جب مر جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرے اس کے ساتھ چلے وہ لَهُ مَا يُحِبُّ نہ <لِنَفْسِي> یہ آخری جو ہے یہ وہ ہے اس کو یوں سمجھیے کہ آخری بات ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں یہ بھی جن حقیقت جواب الکریم میں سے اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرا حق یہ ہے عوام کا بھی اب بالمعروف نہیں بول کر بھلائی کا حکم دینا مشورہ دینا جو امت کا ہے وہ عوام کا بھی ہے ان پر بھی تنقید کرو یوں نہ ڈرو ہاں سیاسی آدمی کیسے تنقید کرے گا اسے ووٹ چاہیے تنقید نہیں کر سکتی وہ تو کہے گا یہ ساری خرابی کی جڑ یہ بیٹھا ہوا بدماش ہو باقی معلوم ہوتا ہے سب تو پاک ہیں پاک صاف ہے عوام جو ہے ان کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کرنا لیکن وہاں بھی وہی اصول رہے گا خیر خواہی کے جذبے کی طرح اور نہیں علم ملک کا بدی سے روکنا برائیوں سے روکنا اس برائیوں کے روکنے میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ عدم اختلاط ہو جائے آپ بدی سے روک رہے ہیں نہیں رک رہا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ آپ شریک رہیں گے تو پھر وہ ساری آپ کی محنت جو ہے گزار رہے بن اسرائیل کی خرابیوں میں سے حدیث میں آتا ہے یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی ابتدا جو ہوئی ہے کہ علماء ان کے عمرا پر تنقیدیں تو کرتے تھے لیکن ان کے ہاں کھانا پینا اچھے سے اچھے دسترخانوں کے اوپر ظاہر بات ہے جو کچھ ملے گا عمرہ کے تو یہ خلا ملا اور خلط ملت جو ہے یہ پھر غلط ہے وہ دخلاؤں و نطروں کو جو آپ جو دعائے خلوط میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں اور ان سے ترکے تعلق کرتے ہیں جو تیرے تیرے احکام کی جو ہے وہ دھجیاں بکیڑتے ہوں میں یفر اور پھر آخری بات وہی جو بیان کر چکا ہوں عوام کو بوجھوں سے نجات دلانا غلط معاشی نظام قائم ہے عوام کس چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس نظام کو بدلو یہ عوام کا حق ہے عوام کی سیر خاہی تاکہ ایک عادلانہ نظام تقسیم دولت کا منصفانہ نظام قائم یہ کیا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس نظام کو بدلو اس کی کوشش کی یہ بھی عوام کا حق ہے اور مستبد اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلانا یہ بھی عوام کا حق ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو طرفہ حق ہے ائمہ کا بھی اور عوام کا بھی اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعتبارات سے دین کا تقاضا دین و نصیحا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارك الله لي ولك في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم